على بعد. من بسم اللہ الرحیم حدیث نمبر خب لئیم والفاجر خب نہیں المخمی ایمان والا جو اللہ تبارک تعالی پر ایمان رکھنے والا اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں نا تجربہ کا کا کیا نا تجربہ کہ جس کو زیادہ تجربہ نہ ہو سیدھا سادہ کیا مانا ہے غیر کے بالکل سادہ سادگی ہوں سیدھا من زیادہ داؤ پیچ دھوکے باغیاں اور چلاکیاں نہ جانتا کریم ان کروم ان سے صفت مشکو کا وہ ہے صاحب کرم یعنی کرم کرنے والا درد گزر کرنے والا کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کے حق میں تو وہ کیا کر دے اسے در گزر کر دے ون فاجر فاجر کہتے ہیں گناہ گار کو فافق و فاجر عام اردو بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے فاجر ضانی کو بھی کہتے ہیں عام گناہ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اور جادوگر کو بھی فاجر کہتے ہیں اس کی جمع فجار آتی ہے خبن خب یا خب اس کا معنی ہوتے ہیں دھوکے باز مکہ مکہ کرنے والا دھوکہ دینے والا کون خب لین لقمیاموں سے یہ بھی سفت مشبہ کا سیرہ ہے بانا کمینہ لکین کے کیا معنی ہیں کمینہ انسان حدیث کا ترجمہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے المؤمن و کریم والفاجر جر و خب الم مومن سیدھا سادہ اور شریف ہوتا ہے سیدھا سادہ غر کریم شریف والفاجر الفاظر و خب اللعیم اور گناہ یا منافق خب الم دھوکے باس کمینہ ہوتا ہے مومن کیا ہوتا ہے سیدھا سادہ اور شریف ہوتا ہے اور فاجر گناہگار کون ہوتا ہے خب و دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا عبارت اور اس کے ترجمے کے بعد تشریح میں یہ یاد رکھیں کہ مومن سیدھا سادہ ہے سیدھا سادہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے جاہل میں اور غر میں بہت بڑا فرق ہے جاہل تو یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں اور ایک ہے سیدھا ہونا سیدھا سادہ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ مکاریاں نہیں جانتا برائیوں سے وہ واقف نہیں ہے چلاخیوں سے واقف نہیں ہے وہ دیگر مسلمانوں کے بارے میں اس نے جسنظ رکھتا ہے نہ کہ فاطف اور فاطل کی طرح کہ ہر وقت دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ہی سوچتا رہے تو مومن کیا کرتا ہے دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری طرف سے مجھ سے دوسرے کو فائدہ پہنچے نقصان نہ پہنچے میری طرف سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے مجھ سے کسی کے حق تلفی نہ ہو جائے تو ان چیزوں کا خیال رکھتا رہتا ہے اور دوسروں کے بارے میں وہ حصن رکھتا ہے اچھا گمان رکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو فاضر ہے وہ کیا کرتا ہے وہ لوگوں میں فساد پھیلاتا پھرتا ہے ادھر کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں پہنچاتا ہے اور لوگوں میں کیا کرتا ہے فساد ڈالتا ہے اور لوگوں کو دھوکے دیتا ہے مکاریاں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ یہی سوچتے رہتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو کیا کر دوں نقصان پہنچا ایک فاسف اور فاجر آدمی کی یہ سروش اور اس کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے دوسرے کو کیا کرے نقصان پہنچائے مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک دکاندار ہے اس کے پاس اگر ایک آدمی سامان لینے کے لیے جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ مارکیٹ سے جس طرح کی چیز یہ مجھے پڑی ہے تمہیں ایک مناسب منافع رکھنے کے بعد جس میں میری دکان کا کرایہ ہے دیگر اخراجات نکالنے کے بعد یعنی جو اگر تمام تر اخراجات کو پورے سامان پر تقسیم کر دیا جائے تو اب اس کے حساب سے ایک مناسب منافع رکھنے کے بعد اس چیز کو فروخت کر دیتے ہیں سامنے والے کا خیال رکھتے ہوئے کہ بھائی کہا کہ اس کا بھی زیادہ نقصان نہ ہو جائے اور میرا بھی نقصان نہ ہو جائے تو یہ کیا ہے ایک اچھی بات ہے لیکن اگر دوسری کسی کے پاس چلا جاتا ہے وہ یہ سمجھے کہ ہاں بس اب یہی آ گیا ہے میں نے اب اس کو ہی ذبح کرنا ہے اور سارے کا سارے اخراجات کسی سے ہی نکالنے ہیں تو وہ اس کو اسی طرح سے بھیج دے تو یہ کیا ہے نقصان ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے والی بات تو دھوکے بازیاں اور مکاری وہ جیسے نا ایک لطائف میں سے ہے ہے حقیقی بات لیکن لطائف میں سے ہے کہ ایک اسکول کے پرنسپل نے چونکہ بچوں کو امتحان دینے تھے تو اس کے لیے ان کو پکچر چاہیے تھی تو اب اس میں ایک اسٹوڈیو والے سے بات کی اور اس سے بات یہ طے ہوئی کہ بھائی فی فی روپے ہوں گے, فی, فی ہوں گے گے کتنے روپے اور وہ سکول کے اندر ہی آ کر بچوں کی کیا کرے گا پکچر لے لے گا اب پرنسپل پر نے تمام ٹیچروں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ بچوں کی پکچر نکالنی ہے لہذا فیس اسٹوڈینٹ آپ لوگ کیا کریں بیس روپے فیس اسٹوڈنٹ کو کہیں کہ بھائی وہ گھر سے لے کر آئیں تو حالانکہ بات تو کی کتنے کی ہوئی تھی دس کی ہوئی تھی اور یہاں پر ان کو کیا کہا ٹیچروں کو بیس روپے کا کہہ دیا کہ بچوں سے بیس روپے منگوائیں اب ٹیچروں نے اپنی اپنی کلاس میں جا کر بچوں کو کہا کہ کل تیس روپے لے کر آتے بچے جب گھر پہنچتے ہیں تو بچوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ سکول والوں نے 40 روپے مانگے ہیں فیس اسٹوڈنٹ فکسر کے لیے اب جب گھر کی خاتون جو ملکہ تھی اس نے اپنے خان سے اور شوہر سے کہا کہ بچے کی فکسر کے لیے سکول والوں نے 50 روپے مانگے ہیں اب یہ 10 روپے سے چلتا وہ کہاں تک جا کر رکا ہے 50 روپے کے فیس اسٹوڈنٹ لے کر گھر آیا ہے تو دس کس کے گھر والی کے دس کس کے اسٹوڈینٹ کے دس کس کے ٹیچر کے اور دس کس کے پرنسپل کے اور ٹیچر والے کو ملے کتنے دس روپے تو یہ بھی ایک کیا ہے تسلسل تو یہ ایک لطیفہ ہے ٹھیک ہے نا حقیقی معنی میں لطیفہ ہے تو یہ ہے دوسرے کو نقصان پہنچانا دوسرے کو کیا کرنا دھوکے میں ڈالنا فریب میں ڈالنا اور دوسرے کا کیا کرنا نقصان کرنا تو یہ ہے قبل نہیں کہ ہر وقت وہ فاضر اور فاضر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے یہی سوچتا ہے کہ میں کسی طرح دوسرے کو نقصان پہنچا دوں لوگوں کو آپس میں لڑاؤں کراتا کبھی حالانکہ مومن کیا ہوتا ہے سیدھا سادہ ہوتا ہے وہ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وجہ کے بارے میں کہ کیا بتاؤں صحابہ کی بصیرت کیا تھی اور بصارت کیا تھی انہوں نے کہا کہ صحابہ کی بصارت یہ کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اخروٹ سے اس کی گری کیسے نکالنی ہے اخروٹ جو ہوتا ہے اس سے گری کیسے نکالنی ہے اور بصیرت ان کی دیکھیے کہ بیٹھے تو کہاں ہیں مدیاۃ المنورہ میں اور آواز دے رہے ہیں کس کو وہ کئی میل دور فاصلے پر جو حضرت ساریہ جو ہیں وہ لشکر کے اندر لشکر کی جو سرداری کر رہے ہیں لشکر کے جو سردار ہیں اور کمان کر رہے ہیں پورے لشکر کی اور لشکر کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے اس کو آواز دے کر کہہ رہے ہیں یا سوری اصل جبل کہ پہاڑ کی جانب دیکھو پہاڑ کی جانب سے تم پر حملہ کرنے لگا ہے اور وہ اس کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں آواز دینے والے کون تھے عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ نمبر پر بیٹھے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کتبے کے دوران دوران یہ کیسے کہ تو, کہیں دور چلے گئے ہوئے تو وہ وہاں پر بھی سن لیتے ہیں ان کی پکار کو اور اپنے لشکر کو فوراً متوجہ کرتے ہیں پہاڑ کی طرف اور پھر کیا ہو جاتے ہیں پکار پر غالب آ جاتے ہیں تو یہ تھی ان کی بسارت اور یہ کیا ان کی یہ تھی ان کی بصیرت اس انتہاؤں آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی ان کی بصیرت تھی لیکن بسارت کیا تھی کہ ان کو اخروٹ کے اندر گری نکالنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا اس کے اندر رجل چھپا رکھا ہے جی ہاں تو ہونا کیا چاہیے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اسے وہ چیز میں نظر آتی ہے جو تمہیں دوربین لگا کر بھی نظر نہیں آئے گی جی ہاں المکم کریم تو یہ ہے مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے سیدھا سادہ کا مطلب یہ نہیں دنیا کا پتہ نہیں ہوتا آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملا اور مولوی ہیں نا یہ صرف اور صرف مسجد کے گنبد میں بند ہیں ہاؤزب باللہ اور بسم اللہ کے اندر ہی چکر لگا رہے ہیں ان کو دنیا کے حوالے سے کوئی خیر و خبر بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی حفاظت کا اپنا ذمہ لیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپرادھ دنیا سے رکھنے ہیں اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے بالکل ظاہر ہو آ رہی بات کہتے ہیں نا کہ ملا تو ابھی تک وہی اذان دے رہے ہیں اور وہی نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ شام پہ کون تو چاند کا جانے والوں نے کیا کیا ہے ملا اور مولوی کے اعتراض کرتے ہیں ذرا وہ تو بتائیں کہ وہ کون سے چاند سے واپس آئے جانے والے تو جو چلے گئے ہیں ان کو چھوڑیے لیکن جو بات کر رہے ہیں انہوں نے کیا ہے جی خیر. المؤمن کریم والفاجر لئیم از ظلم و ظلمات و از ظلم معنی ہوتے ہیں محلی وضع وضی فی غیر محلی کسی چیز کا غیر محل میں رکھنا یعنی ایک چیز کی ایک چیز کا مقام یہ ہے کہ اس کو آپ اس جگہ میں رکھیں لیکن آپ اس کی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ رکھ دیتے تو یہ کیا ہے ظلم ہے عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اور کائنات کو وجود بخشا ہے لہٰذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے بتر کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے اور کسی فرشتوں کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے کام سورج کی پرست کرنے لگ جاتا ہے تو یہ کیا ہے وزر شیفی غیر محلی ہی ہے کہ نہیں عبادت تو اللہ کے ہی ہونی چاہیے تھی لیکن ہو اس کے لیے رہی ہے غیر اللہ کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ تو یہ کیا ہے ظلم ہے تو ظلم کی تعریف کیا ہے وضع شیعی فی غیر محلی کسی چیز کا اپنے محل کے علاوہ میں رکھنا کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے تو جو چیز جس کا جو میزان ہے جس کی جو جائے مقررہ ہے وہیں پر ہونے چاہیے لیکن جیسے ہی اپنی جائے مقررہ سے ادا کر دوسری جگہ میں رکھیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا ظلمات ظلمات جو ہے ظلم کی اندھیرے کو کہتے ہیں تاریکی کو اندھیرا تاریکی ظلمات اللہ اکبر قبیر یوم جی. ملقیامہ قیامت کے دن تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمات یوم ملقیامہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا اندھیروں کا ظلم و ظلمات ظلم اندھیرے ہوں گے تاریخیاں ہوں گی یوم ملقیامہ قیامت کے دن تو جس طرح ایمان سارے خا قیامت کے دن نور کی صورت میں ہوں گے اسی طرح جو گناہ ہیں ظلم اور زیادتی ہیں وہ قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوں گے اللہ اکبر قبیو. جس وقت ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت دن نور عطا کریں گے کہ جب وہ ان نور کی روشنی میں جب آگے کا سفر طے کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو بھی ایک نور دیں گے لیکن پھر ان کے نور جو ہوں گے وہ بے نور ہو جائیں گے ان کے چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی وہ چراغ بجھ جائیں گے تو پھر یہ ایمان والوں کو کہیں گے تم من نورکم کہر جاؤ کہر جاؤ ہمیں بھی تمہارے نور سے لینا ہے تمہاری روشنی سے لینا ہے تم ذرا ہمارا بھی تو خیال رکھو نہ تب اس میں ایم. تو ایمان والے کیا کہیں گے سو نور لوٹ جاؤ پیچھے پیچھے لوٹ جاؤ پی لر جہ اکم فل وہاں پر تم نور کو تلاش کرو اب پیچھے سے امارات بعد میں سسری یہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں نور ملا ہے وہاں جا کر اللہ سے نور لے لو اللہ تمہیں نور عطا کرتے ہیں اگر تم صحت ہو یا نہیں یا اس کا مراد یہ ہے کہ اصل یہ جو نور ملنے کی جگہ تھی وہ دنیا تھی دنیا کے اندر اگر نیک اعمال ہوتے تو آج نور ملتا اگر دنیا کے اندر نیک امال نہیں تو آج نور نہیں ملے گا تو یہ جس طرح اعمال نیک والمال کل قیامت آمد والے دن نور کی صورت میں انسان کو ملیں گے ان کی وجہ سے انسان کو نور ملے گا کہ جس کی وجہ سے وہ فل شراب کے پل کو پار کرے گا باقی تاریخیوں کو عبور کرے گا تو اسی طرح جو ظلم ہے زیادتی ہے کسی کے ساتھ برے کیے ہوئے امان ہیں تو وہ کل قیامت کے کی دن کیا ہوں گے اندھیروں کی صورت میں ہوں گے تاریخیاں ہی تاریخیاں ہوں گی الظلم ظلم و یوم القیامہ ظلم قیامت کے دن تاریخیوں کا باعث ہوگا اندھیروں کا باعث بتا چکا ہوں پہلے دنیا دنیا ہی ہے اس کو دنیا کیوں کہ مانا خریف یہ کیا ہے پہلے دنیا کہتے ہیں سجن کے معنی ہوتے ہیں قید خانہ سجن के کیا معنی ہے قید مؤمن جنت جنت جنت جنت ہے جنت کے لفظی معنیچے کے ہیں, ہیں, ہیں لیکن مراد اس سے کیا لی جاتی ہے وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس میں راحت و آرام ہوگا سکون ہی سکون ہوگا عیش عشرت ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی نہ دکھ ہوگا نہ غم ہوگا نہ ملال ہوگا وجن کافر تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے لیے جنت سجن المقمن دنیا مومن کا قید خانہ ہے وجنۃۃ الکافر اور کافر کے لیے جنت اد دنیا دنیا مومن کا آنا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کہا اور کافر کے لیے جنت کہا یاد رکھیے گا کہ جب بھی انسان جیل میں جاتا ہے قید خانے میں جاتا ہے تو چاہے اس کو اگرچہ وہاں پر راحت بھی ہو کسی قدر لیکن پھر بھی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہیں سے نکل جائے کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار کرے کہ وہاں سے وہ چھوٹ جائے کیونکہ وہاں پر اپنی مرضی سے زندگی گزار نہیں رہا ہوتا بلکہ کسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے اگر سے وہاں پر اس کو کچھ نہ کچھ راحت بھی ہو سکون بھی ہو ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے وہاں پر راحت اور سکون بھی نہیں ہوتا تو دنیا کو مومن کا دہ بھی اس لیے کہا کہ اس لیے کہ حقیقی مومن وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے دل کو نہیں لگاتا دنیا کے اندر اپنا جی نہیں لگاتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت کو پورا کر لوں اپنی اس صحت کو پورا کر لوں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے چلا جاؤں آخرت کے اندر جہاں پر مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جہاں پر مجھے راحت راحت ملے جہاں پر مجھے سکون ہی سکون ملے جہاں پر مجھے انعامات آماد ہی این آماد وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو کافل ہیں وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں وہ موت کی فکر ہی نہیں کرتا وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ کیا کر رہا ہے دنیا کو ان سب کچھ سمجھے ہوئے ہے اپنی تمام طرف اشار کو انہیں پر پوری کرنے میں لگا ہوا ہے اس لیے مومن کافر کو کیا کہا کہ دنیا کافر کے لیے کیا ہے جنت ہے راحت اور آرام وہ یہیں پر حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کے لیے پھر مومن کو ذرا دیکھ لیجیے مومن وہ ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی جو گزارتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اور احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے کبھی اس کے لیے صبح کو بیدار ہونا ذرا مشکل لگتا ہے فجر کی نماز کے لیے وہ بڑی مشکل سے پھر بھی بیدار ہو جاتا ہے پھر یہ کہ اس کو پھر دن بھر جو کام کرنے ہیں اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھنا ہے کہیں میں حرام نہ کما لوں کہیں میرے مال میں حرام نہ آ جائے کہیں میں کسی کا حق نہ مار دوں کہیں پر میں کسی پر ظلم نہ کاموں یہ غم لگا رہتا ہے پھر شہر کی نماز ہے پھر عصر کی نماز ہے پھر مغرب ہے پھر عشاء ہے اس طرح کے دیگر جو احکامات ہیں کہیں پر زکات کے احکامات ہیں کہیں پر پھر حج ہے اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ایمانیات اور اشر احکامات ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھ رکھ کر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اس لیے اس کو بار بار مشکلات پیش آتی ہیں اس لیے بھی اس کو کیا کہہ دیا دنیا کو کہنا کہہ دیا لیکن اگر پاخر کی طرف دیکھیں گے تو اسے کوئی غم فکر ہی نہیں ہے جب چاہا سو لیا جب چاہا جاپ گیا نہ دیکھا کہ یہ حال ہے نہ دیکھا کہ یہ حرام ہے نہ دائیں کی فکر نہ بائیں کی فکر نہ سامنے کی فکر نہ پیچھے کی فکر اس لیے اس کے لیے کے دیا وجن کافر کی جنت ہے اب دنیا سیجنل المؤمن دنیا مومن کے لیے کہ خانہ ہے وجنۃ اور کافر کے لیے جنت ہے حدیث نمبر گیارہ ، علی اس کا مانا ہے بلندی اوپر بلند ہونا اوپر والا ہونا الید العلیہ کا مانا پھر ہو جائے گا اوپر والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ خیر ایران کا معنی ہے بہتر ہے بھلا ہے اچھا ہے خوب ہے نیچے سپل سے آپ نے پڑھا ہوگا فوقا اور تختہ میں ظرف مکان اور ظرف زمان کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا تختوں اور فوق وغیرہ خدا مخلف وی تو وہی اولیا ہے اوپر والا اور اسفلہ نیچے, والا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ خی بہتر ہے من الدلہ نیچے والے ہاتھ سے نیچے والے ہاتھ کیا مطلب ہے سر کا الیاد الہلیات سے مراد دینے والا ہاتھ ہے خرچ کرنے والا ہاتھ ہے جو کسی پر خرچ کر رہا ہو کسی کو دے رہا ہو کسی کی مدد کر رہا ہو کسی کا تعاون کر رہا ہو اور کسی کا چولہا جلا رہا ہو کسی کا پردہ کر رہا ہو اسے کپڑے پہنا رہا ہو اس کا اس کے اوپر خرچ کر رہا ہو یہ ہے اوپر والا ہاتھ میں نے الدش سپلا نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے نیچے والا ہاتھ, لینے والا ہاتھ ہے آپ ہا ساحل کی بیان کر رہے تھے سوال کی فباہت بیان کر رہے تھے کہ مانگنا نہیں چاہیے, چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے کسی سے اگر مانگے تو صرف اللہ کے سامنے ہو اگر ہاتھ یہ اٹھے تو کس کے سامنے صرف اللہ کے دربار میں اٹھیں اللہ کے حضور اٹھنے چاہیے کسی بندوں سے نہیں چاہیے اس کی بیان کرتے رسول اللہ نے ارشاد ال اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے لہذا کیا چاہیے انسان کو دینے والا بننا چاہیے لینے والا نہیں بننا چاہیے یہ تو اس کے لفظی معنی اور کچھ ہے لیکن حقیقی معنی یعنی اس کے ہی ہوئے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے مانگنا نہیں چاہیے بلکہ دینے والا ہونا چاہیے انسان کو لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ جو حدیث کے لفظی معنی ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر کوئی کسی سے گفٹ لے رہا ہے کسی سے حجیہ لے رہا ہے تو تو بھی اسے اوپر سے لینا چاہیے نیچے سے نہیں لینا چاہیے الفاظ کا بھی خیال رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے تاکہ لینے والا آپ کیا ہو ظاہری الفاظ بھی اس میں نہ آ جائیں تو خیر مطلب یہی ہے کہ انسان کو مانگنا نہیں چاہیے بلکہ دینے والا ہونا چاہیے مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے اوپر والا ہاتھ دیتے رہے نیچے والے ہاتھ یہ سارا چیزیں ہیں اس کا اس کی عبارت اس کا ترجمہ اور اس کی دشتی آپ تمام کو ازبر یاد ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو آپ تمام کے حام کی مناسب ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر و عافیت کا رکھیں سب کو اپنے حق و امان میں رکھیں اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی سے نہیں آتا فروغ ہے السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ